تم فرماؤ آدمی ہونی میں تو میں تمہیں جیسا ہوں مجھے وہی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو اس کے حضور سیدھے رہو اور اس سے معافی مانگو اور خرابی ہے شک والوں کو